میرا نار اص محن اص مسو اللہ کے بندو رضو کو تو پورا کرو یہ تم نے کیا کیا ہے اب امامی بخاری نے دو مسئلے آپ کو بتائے ایک یہ کہ وظیفہ ہے پاؤں دونا ہے دوسری بات یہ دونا تو دونا ہے اگر آج بھی پاؤں کو دوئے اور کچھ معمولی سا حصہ سوکھا رہ جائے تو مستحق نار ہے جب معمولی سو جگہ رہنے سے استحقاق کے نار لازم ہوتا ہے تو پھر اگر پاؤں کو پورا چھوڑ دے تو اس کے لیے پھر کتنی بڑی سزا ہوگی بھائی اس نے فرمایا امام بخاری نے کہ غسل اور رجلین ہے دوسری بات تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آل تشریح کی طرف سے ان کو ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ تو ممسوحات کہتے ہیں کہ تمہیں قرآن سے جہانت ہے اس لیے کہ پرانے عظیم میں کا قیدہ یہ ہے کہ جب ایک آیت دو کرا پڑی جائے تو منظر مستقل حکم کے ہوتے ہیں قیدہ یہ ہے انضراطین نہیں پڑنا اضافہ آتے ہیں جب ایک آیت دو کرا سے پڑی جائے گی تو یقون بے منظر سین تو اس کا مقام دو نصوص کے مطابق دو نصوص کی طرح ہوگا کم ہوگا تو پاؤں کا دونا ہے بدون الخوف ارجوے ہو تو پاؤں کا وظیفہ مسا ہے مال خوف ٹھیک ہے آگے جاؤ ابھی پڑھی ہے نا پہلے امام بخاری کا جو انداز ہے نا یہ ہوا وہ انداز ہے باب ال مو مذہ فی الوی یہ باب ہے مز یعنی وضو میں منہ میں پانی ڈالنے کا یعنی کلّی کرنے کا کلّی کرنے کا کلّی نہ تو وضو میں کلّی کرنا یہ سنت ہے اچھا کال ابن عباس یہ مسئلہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہے وہ عبد اللہ ابن زید نے آنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک امام بخاری نے کہ ابن عباس اور عبداللہ عباس نے زید کہتے ہیں کہ وز میں مزمزہ کرنا یہ سنت ہے اب یہ حدیث آپ پڑھیں گے نا پھر آپ کو میں ایک بات بتاؤں گا امام بخاری رحمہ اللہ کی ان ابواب پر علماء نے بہت اعتراض کیے ہیں اتنے اعتراض کیے ہیں کہ اعتراضات کے امبار لگے ہوئے ہیں کہ امام بخاری کی شخصیت عجیب ہے اتنے بڑے بزرگ ہیں بڑے عالم ہیں لیکن امام بخار نے کتاب العزو میں ابوا کے درمیان کوئی ترتیب نہیں رکھی یہاں تک کہ امام کرمانی نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی پہلے باب و غسل رجلین ہے درمیان میں آ گیا المز مذہب فی الضوے بعد میں آتے باب و غسل آکابے غسل رجلین پھر غسل القاب پھر المز اب نہیں سمجھے تو غسل رین کے بعد جو ہے غسل آکاب ہونا چاہے تھا نا اس لیے کہ یہ آکاب آکب کی جمع ہے پاؤں کے پچھلے حصے کو کہتے ہیں اس کو تم کیا کہتے ہو اے اے اے اے نا اچھا اب پاؤں کے اگلے حصہ پاؤں کا پچھلے حصہ جب پاؤں کے دونے کا حکم ہے تو غسل آکاب بھی دوسرے بعد میں ہونا چاہے تھا امام بخار نے کہہ کہتے کہ باب مز مزد فنز ہوئے بات بنتی نہیں ہے اس لیے امام کرمانی نے آسان کہہ دیا کہ امام بخاری رحیم اللہ کہ علم کو تو سلام ہے بڑی شخصیت ہے لیکن کتاب العظو میں امام بخار نے ابواپ کی ترتیب کا لحاظ نہیں کیا ہے بس ایک محدث ازمی ہے اور آپ کو احادیث بیان کرتے ہیں اور اس کے لیے ہر ایک حدیث کے لیے ایک مستقل بات ذکر کرتے ہیں محدثانہ کلام کرتے ہیں بس بات ختم ہے ترتیب سے اس کا کیا نسبت کیا تعلق ہے اسی طرح بازی محدی نے بھی کہہ دیا ہے لیکن اللہ بازی محدی سن کا انہوں نے کہہ دیا ہے کہ امام بخاری کی ترتیبیں جو ہیں بالکل درست ہیں لیکن امام بخاری کے ترتیب کو سمجھنا چاہیے جو نہیں سمجھتے تو اعتراض کرتے ہیں جو نہیں سمجھتے وہ تو اعتراض کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں تو اعتراض نہیں کرتے باب المزمزہ نکتہ یاد رکھو قیمتی ہے باب المزمزہ سے امام بخاری مزمزہ نہیں ثابت کرتے امام بخاری غرغرہ ثابت کرتے نہیں سمجھتے مذمز ہے دیکھو یہ مزمزہ ہے پائنڈ یہ اس کو کیا کہتے ہیں غرغار اس کے لیے ضروری نہیں ہے جس طرح بازی لوگ یوں کرتے پائنڈ ایسا کرتے ہیں ضروری نہیں ہے یوں کرتے یہ بھی کافی ہے یا بہت سا پانی ڈالوں میں جہاں تک کہ حلق تک پہنچ جائے یہ بھی گرگر تو توجہ کر امام بخاری بابل مزمز سے آپ کو ایک نقطہ بتانا چاہتے ہیں کیا ماشاءاللہ امام بخاری غرغرہ ثابت کرتے ہیں واہ امام بخاری اب اندازہ لگاؤ امام بخاری یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ پاؤں پاؤں جو ہے یہ عضو مقصولہ ہے یہ دونی کی جگہ ہے اور پاؤں کا دونوں کیا ہے فرض ہے تو ایریوں کا دونوں بھی فرض ہے اس لیے کہ فرض کو اپنے محل پر پورا کرنا یہ بھی فرض ہے فرض کو اپنے محل میں پورا کرنا یہ فرض ہے جب آکاد مختر الرجلین ہے جو کرو مؤخرت الرجلین ہے ایریا پاؤں کا پچھلا حصہ ہے جب پہلا حصہ دونا فرض ہے تو پچھلا حصہ بھی دونا فرض ہے اس لیے کہ فرض کو اپنے محل میں پورا کرنا فرض ہے تو اب آو بھائی جس طرح فرض کو اپنے محل میں پورا کرنا فرض ہے تو سنت کو بھی اپنے محل میں پورا کرنا سنت ہے تو جب مزمزہ منہ میں پانی ڈالنا اول حصے میں یہ سنت ہے تو اس طرح منہ کے آخری حصے تک پانی پہنچانا یہ بھی سنت ہے تو جس طرح فرض کو اپنے محل میں پورا کرنا فرض ہے تو سنت کو اپنے محل میں پورا کرنا سنت ہے تو مزمزہ تو منہ کے اول حصے میں پانی ڈالنے کو کہتے ہیں اور غرض منہ کے آخر ایسے تک پہنچانا ہے تو جس طرح مذمت سننے تھے اس طرح غرغر بھی سننے تھے وام حد رحیم اللہ اب اس سے ان شاء اللہ امام بخاری کی ترتیب بالکل واضح ہو گئی ہے ٹھیک ہے بھائی اب دیکھو حدیث صاحب نے پڑھ لی ہے اخبنی آتا ابن عزیت ان عمران مولا عثمان ابن عفان انا عثمان دادی وزون حاط عثمان نے پانی منگایا وضو یعنی پانی منگایا دے ہے پھر یہ پانی اپنے ہاتھوں پہ ڈالا من نے ہی اس برتن سے فوت صلی ہمارا صلاح سمر رات تین دفعہ دھوئے سمت خرے زمینوں فی پھر داخل کیا اپنا دایا ہاتھ فل وضو پانی میں وضو سے مراد یہاں وضو یعنی پانی وضو کا پانی مراد ہے اس کہہ چکے ہیں کہ اگر وضو ہو بزمل واؤ تو اس سے مراد کیا ہے کرنا ہے اور اگر بے فصل ہو تو, تو پھر کیا ہے پانی ہے تو سمت خلے مینو فل وزوئی پھر داخل کیا اپنا دائیں ہاتھ پھر وزوئی پانی میں سمت کا پھر منہ میں پانی ڈالا وسطاخا کان میں اس کان کہتے ہیں نا نا کہتے ہیں اور پھر ناک میں پانی ڈالا وسط ان سرا اور پھر ناک سے پانی کو خارج کیا پر چھڑکنا پھر پانی جو ہے نا ناک سے چھڑکا دیا سوسا وہ جو سلاسن پھر چہرے چہرہ تو ہے تین مرتبہ تباہ ہو جاتے فقیر نے سلاسن سوا پھر سر پہ مسا کیا یہاں پہ قید سلاسن کی نہیں ہے تو ہماری یہی تحقیق ہے کہ آزار مقصولا پہ تین دو دفعہ دونوں سننا تھے اور آزائے پہ مسئلہ ایک دفعہ سننا تھے ٹھیک ہے اچھا یعنی ایک دفعہ روبہ فرض ہے اس لیے آپ سنت سم کلینسل ہر ایک پاؤں کو تین مرتبہ دھویا سما پھر فرما رہے تم نبی صلح صلح صلح. دیکھا نبی علیہ السلام یا تو وضو کیا کرتے تھے نہ ہو وضوئی ہاضا جس ماں اس, اس وضو کے وکالا اور نبی پار نے فرمایا تھا من توجہ نہ ہو جو وضو بنا میرے وضو کے مان جو کہ یہ ہے سم صلاحاتے تو رکھا نماز پڑھے لا حد صفی حما لا لایو حد صفیما کیا مانا پھر بات نہ کریں اس نماز میں اپنے نفس کے ساتھ یہ نفسه مقول ہے نفسو تو فائل ہوگا ایسے دونوں مانے ہو گئے لا حد صفیما نفسه یہ اپنے نفس میں خیال کسی غیر کی نہ لائے اپنی نفس میں کسی چیز کا خیال نہ لائے کسی مدرسے کا کسی یار دوست کا کسی کھانے پینے کا وغیرہ بالکل اللہ کے لیے کھڑا ہے لا حد نفسو اس کا نفس اس نماز میں کوئی کسی کی طرف نہیں جاتا وہ کہ للہ نماز اور خوشیوں کے ساتھ غفر اللہ علومات میں زمبی تو ثائر گنا جو ہے اللہ کریم اس کے معاف فرما دیں گے مقصود الباب المضمزہ ذکر المزمزا و وہ الغرغرہ اور اس نسبت سے امام بخاری کا یہ باب جو ہے یہ مرتب ہو جائے گا اگر یہ اس سے مذمزہ سے غرغرہ نہ لیں گے تو پہلے بھی غسل رجلین ہے ابھی دوسرے باب میں آتا ہے غسل الآکات ایریوں کا دونا تو درمیان میں مذمض ہے مذمدہ جو ہے نا دھونے سے پہلے ترتیب سے یہ معلوم ہوتا ہے, بھائی کہ پہلے مو ٹھیک ہے نا اس کے بعد چہرہ دھو لو پھر پاؤں کو تھوڑا حصہ کر،, پھر کر لو لو بخاری کے ابواب سے یوں معلوم ہوتا ہے لیکن ہم نے کہہ دیا کہ امام بخاری کے ابواب بالکل بت ترتیب ہیں لیکن مزمزہ سے مراد غرغرہ ہے اگر تم پھر یہ کہو کہ غرغرہ تو مزمزی کا حصہ ہے رستلین سے تو مقدم ہے بابائی میں بخاری آپ کو مسئلہ بتانا چاہتے ہیں کہ آکاب الجلین یہ آکاب کیا ہے وہ اخرت ہے ٹھیک ہے نا اگر وہ اخرت الرجلین آکاب اس کا دونوں وضو میں فرض ہے ٹھیک ہے نا تو غر غرا پانی پہنچانا حالت تک یہ مذمزی کا مذمد کہتے ہیں پانی ڈالنا کس میں منہ کے اول حصے میں کہتے ہیں پانی پہنچانا منہ کے آخری حصے میں جس طرح آکاد پاؤں کا آخری حصہ ہے تو غرغری کا محل بھی منہ کا آخری حصہ ہے تو قید یہ ہے کہ فرض کو اپنے محل پہ پورا کرنا فرض ہے تو پاؤں کا دونوں آقاب کے ساتھ فرض ہے تو سنت کے اپنے محل پہ پورا کرنا سنت ہے تو مز مزمزہ علغ غرغ را سنت ہے امام بخاری نے آپ کو بڑا علم بتا دیا بس کے ذوائر اب دیکھو امام بخاری کو باب غسل آقاب یہ باب ہے ایری دونوں کے منسلے میں اچھا وقان ابن سیرین اور امام ابن سیرین جو مشہور تعویلی ہیں اور خواب کے مسلے میں بڑے ماہر فی الفن تھے یہ کہتے ہیں کہ یغسل و موز الخاتم وضو کرنے والا جب آزائے مقصولت دوئے تو یہ خاتم کی جگہ بھی دوئے گا اجازت جب وضو کرے خاتم سے مراد کیا ہے انگوٹھی جو انگوٹھی ہاتھ میں ہے اس کا دھونا اس کی نیچی جو جگہ ہے وہ بھی دھونا ضروری ہے اب امام ماں بخاری یہ بتاتے ہیں کہ اگر آکاب جو ہے معمولی سوکھا رہ جائے وضو نہیں ہوتا اور غیر آکاب ہے تو یہ ہاتھ جو ہیں یہ بھی مقصولات میں سے ہیں جب مقصولات میں سے ہیں ان میں سے کچھ حصہ اگر سوکھا رہ جائے گا تو جس ویل آکاب ہے جس حاضر آزا ہے اور جب آکاب کے دونے میں تاکید میں بھی پار نے فرمائی ہے تو سے یہ معلوم ہوا کہ آزاد کے دونے میں احتیاط اور تاکیب کرنا چاہیے یہاں تک کہ اگر آپ کے انگلی پر انگوشت ہے یعنی انگوٹھی ہے اب اس انگوٹھی کی حیثیت کو دیکھو اگر یہ ایسی نرم ہے بڑی ہے آگے پیچھے ہوتی ہے اور بدون اختیار جب تم ہاتھ دوتے ہو اس کے نیچے پانی جاتا ہے پھر تو ٹھیک ہے یوں آگے پیچھے کر لو لیکن اگر بالکل انگلی سے بالکل پیس ہے تو اس کو نکالو یا اس کو ہلانا بہت ضروری ہے اس لیے کہ اس کے نیچے والا حصہ بغیر پانی کے نہ رہ جائے اس لئے ابن سیرین کی بات بتائی یہ بھی اس لیے ہے کہ تکمیل الفرض فی محل الفرض فرض تکمیل فرض فی محل الفرض فرض. فرض فرض کو اپنے مقام پہ پورا کرنا یہ فرض ہے تو لہٰذا ام گشت کے نیچے یہ مقصولات یا حصہ ہے تو اس کا بھی تو فرض ہے اگر پانی نہ جائے مسئلہ حل ہے <متضح> ابھی حدیث مبارک ہے محمد ابن زیاد فرماتے ہیں کہ سمیت ابا ہو میں نے اپنے شیخ ابو ہو رہا سیت سے سنا اور کہاں یا مرو بینا یہ ہمارے قریب سے گزر رہے تھے وہ نہ سے منل متھ ہارا اور لوگ جو تھے وہ وضو کرتے تھے من متھارا میں تھارا سے میں تھارا اس, اس چیز کو کہتے ہیں جس میں پانی ہو تو جب لوگ وضو کرتے ہیں میں سے تو مانا سب سے اس لیے کہ ایک آدمی تو لوٹے سے وضو کرتا ہے مانو لوگ وضو کرتے تھے تے پانی کے برتن سے متھارا آلے تطہیر برتن پانی کا برتن یار ایک انسان کے پاس اپنا اپنا لوٹا تھا جیسے پہلے لوٹے ہوتے تھے کسی وغیرہ ہوتے تھے اب چونکہ لوگ لوگوں میں سستی زیادہ پڑ گئی ہے تو اللہ نے سہولت بھی زیادہ دے دی ہے اب سبیلیں ہیں اور پانی ہے وہ پتلے ہیں کیا کیا ہے تو میں پانی کی جگہ پانی کی چیز گزا ٹوٹی وغیرہ فقالا حضرت حران نے فرمایا وضو کو پورا کرو اس پہلے گزر گئے ہیں قاسم صلی اللہ علیہ وسلم قال قاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من النار نبی علیہ اللہۃ السلام نے ان شخص پہ وعید فرمائی ہے جو کہ وضو میں اس بار نہیں کرتا لہٰذا وضو میں اسباغ کرو آگے جاؤ باب <سؤال> ہے اس مسئلے میں, کہ پاؤں کا دونہ ہے اس حال میں کہ یہ پاؤں جوتوں میں ہو عالم نالین اور مسا نہیں کیا جائے گا نعلین کے اوپر یعنی جوتوں کے اوپر مسا نہیں کیا جائے گا اور مسئلہ یہ ہے کہ غسل رجلین فن علین پاؤں کے دونوں ہیں جوتوں میں بس پھر دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے چلو پہلے آپ کو معنی بتاتا ہوں غسل رجلین فن عالین کے دو تو جی ہیں یا تو فن نا معنی یہ ہے کہ غسل رجلین ہال ماں کان فن علین پاؤں کا دونوں فرض ہے اس حال میں کی جوتوں میں تھے وہ کہ موضوع موزی...